چنچے اس پیغمبر کی صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ من یعنی وہ پیغمبر جو آپ بھیجیں وہ انہی میں سے ہو یعنی جن لوگوں کے درمیان بھیجے جا رہے ہیں انہی کے ایک فرد ہو یہ اس لیے فرمایا کہ پیغمبر اگر کسی دوسری قوم سے آ جائے یا کسی دوسری نسل سے آ جائے یا کسی دوسری فطرت لیے ہوئے آ جائے تو وہ جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے ان کی نفسیات سے ان کی فطرت سے ان کے تقاضوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا اس لیے فرمایا کہ انہیں میں سے بھیجے تاکہ ان کی نفسیات سے بھی پوری طرح واقف ہوں ان کی ضروریات سے بھی واقف ہوں اور وہ اپنی زندگی کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں بھی تم میں سے ہوں لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے کس طرح زندگی گزار رہا ہوں تو تمہیں بھی اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے پھر آگے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد اور آپ کے فرائض منصبی یا آج کی زبان میں آپ کے ٹرمس آف ریفرنس چار بیان فرمائے گئے ہیں اور یہ چار جو فرائض منصبی بیان فرمائے گئے ہیں یہ صرف اس جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں تین مزید مقامات پر انہی چار فرائض منصبی کو مختلف انداز سے دوہرایا گیا ہے اور اس کو بار بار ذکر کرنے سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا لہذا یہ ہمارے لیے بہت اہم سبق رکھتے ہیں اور ان چاروں مقاصد کو اچھی طرح اگر سمجھ لیا جائے تو بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی گمراہیاں انسان سے دور ہو سکتی ہیں اگر ایک مرتبہ میں ہم پڑھیں تو یوں کہا جائے گا کہ یتلو الحم آیاتک کے پہلا کام ان کا یہ ہو کہ آپ کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کریں دوسرا وہ البحمل کتاب ان کو کتاب کی یعنی آسمانی کتاب جو آپ ان پر نازل فرمائیں ان کی تعلیم دیں اس کی تعلیم دیں اور تیسرا یعنی ان کو دانائی کی باتیں سکھائیں اور چوتھا یہ کہ وہ یوزکی ہم یعنی ان کو پاکیزہ بنائے پاک صاف بنائیں ان چاروں فرائض منصبی پر ذرا غور سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ پہلا فریضہ منصبی یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمائے تلاوت کے مانا ہے پڑھنا اور آیتوں کے پڑھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف باوری کا ایک پہلا اور مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے جبکہ آگے کتاب اللہ کی تعلیم یعنی اس کے معنی سمجھانے اور اس کی تشریح کرنے کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے صرف مانا ہی سمجھنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی لفظوں کی تلاوت بھی ایک مستقل مقصد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا گیا تھا ان میں پہلا مقصد یہ تھا کہ جو قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں تلاوت کر کے دکھائیں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب دوسرے لوگ آپ کی تلاوت سنیں تو پھر اسی طرح اسی انداز میں اس کی تلاوت کریں اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر بغیر سمجھے کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں یا وہ بے مقصد ہے اور بعض لوگ گستاخی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے جبکہ ان کے معنی وہ نہیں سمجھتے تو محض الفاظ توتے کی طرح رٹا دینے سے اس کا کیا حاصل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ آیت کریمہ ان کے اس خیال کی تردید کر رہی ہے کہ تلاوت آیات کو یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے محض پڑھنے کو ایک نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے جبکہ معنی سمجھانے کی بات آگیا آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ تلاوت بذات خود ایک مقصود ہے اسی لیے احادیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ایک ایک حرف کے اوپر دس نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں لہذا تلاوت قرآن سمجھ کر کرنا تو بے شک بہت اعلی درجے کی چیز ہے ہی لیکن اگر کوئی شخص پوری طرح سمجھتا نہ ہو اور بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے ایک ثواب کا کام ہے یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں صرف معنی ہی مقصود ہوتے ہیں الفاظ مقصود نہیں ہوتے یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت کا مظاہرہ ہے اور اس صفت کا مظاہرہ ہونے کی وجہ سے ان کا صرف پڑھ لینا بھی مجھے اجر و ثواب ہے مجھے خیر و برکت ہے بلکہ ان الفاظ کے جو نکوش کتاب پر لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لینا بھی ایک بہت بڑا برکت کا ذریعہ ہے لہذا یہ سمجھنا کہ بغیر سمجھے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں یہ اس آیت کی مخالفت ہے اور اس آیت یہ آیت اس کی ترجیح کر رہی ہے دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ تلاوت بزاتے خود ایک مقصد ہے لہذا آپ جو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ خود تلاوت کریں تو اسی انداز سے کریں جس انداز سے نبی کریم سرورز عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نے حکم دیا کہ جب حضرت جبریل امین علیسۃ والسلام آپ کے پاس قرآن کریم لے کر آئیں اور وہ آپ کے سامنے پڑیں تو آپ بھی اسی طرح پڑھیے جس طرح جبریل امین اسد السلام نے آپ کے سامنے پڑھا تھا چنانچہ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے شاد فرمایا کہ فیضا قرآن ہو فتب یعنی جب ہم تلاوت کریں اور ہم تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے جبریل امین علیسلام آ کر آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو فتب قرآن تو پھر ان کے پڑھنے کی طریقے کی اتباع کیجیے یعنی جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں اس طرح آپ بھی پڑھیے سمبئین علینا بیانہ پھر ہم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے مانوی آپ کو سمجھائیں گے اس کے معارف سے بھی آپ کو باخبر کریں گے لیکن جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے تو جس طرح جبریل امین آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح تلاوت کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے جس طرح جبریل امین علیہ صد وسلام نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پھر امت کو بھی حکم یہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اسی طرح کرے جس طرح نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور اس امت محمدیہ علا صاحب السلاطلام کی ایک بہت بڑی محبت اور عشق کا ایک تقاضا ہے اور اس کا مظاہرہ ہے کہ اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے طریقے کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس کو ایک مستقل علم کی بنیاد بنا دیا وہ علم تجوید کہلاتا ہے تجوید کے معنی ہے قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنا یعنی اس طرح پڑھنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یہ علم تجوید ایسا علم ہے کہ جس کی کوئی نظیر کسی دنیا کی زبان کسی مذہب و ملت میں موجود نہیں اور وہ اسی لیے ایجاد کیا گیا اسی لیے اس کو وضع کیا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس میں یہ بات واضح طریقے پر بتا دی گئی کہ کون سا حرف کس جگہ سے نکلے گا اور کس طرح اس کو ادا کیا جائے گا غالباً دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسا کوئی علم موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ تفصیل بتائی گئی ہو کہ اس زبان کا فلاں حرف منہ کے کس حصے سے نکلے گا اور کس حصے سے نکالا جائے تو وہ درست ہوگا اور کون سے حصے سے نکالا جائے تو غلط ہوگا ایسا کوئی علم کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ دنیا کی کسی اور زبان میں ہو لیکن کیونکہ امت محمدی علیہ صاحبیہ صلاحت والسلام کو تلاوت کا حکم دیا گیا تھا اور تلاوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کے طریقے کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا اس واسطے اس امت نے قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر حرف کے ادائیگی کا مکمل طریقہ باقاعدہ فن کی صورت میں محفوظ کر دیا اس میں مذکور ہے کہ با کہاں سے نکلے گی سا کہاں سے نکلے گی سین اور سا میں کیا فرق ہوگا سین اور سعد میں کیا فرق ہوگا زال اور زا میں کیا فرق ہوگا اور ذا زا اور زاد میں کیا فرق ہوگا کس کس طریقے سے ان کو نکالا جائے گا کس طرح ان کو ادا کیا جائے گا یہ ساری تفصیلات علم تجوید کے اندر موجود ہیں اور وہ علم تجوید درحقیقت صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور صحابۂ کرام سے طابین نے تعبین سے طب طعبین نے اور اسی طرح وہ سینہ بسینہ ہم تک چلا آیا ہے جس کے نتیجے میں اس کی عملی مشق بھی تجویز کے اندر کرائی جاتی ہے اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ایک لازمی فریضہ ہے کہ وہ اس علم کو بقدر ضرورت حاصل کرے یعنی وہ جانے کہ میں قرآن کریم کے الفاظ کو کس طرح پڑھوں کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت تو بتاتے خود ثواب کا کام ہے ہی لیکن نماز تو فریضہ ہے اور ہر نماز کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہر انسان کو کرنی ہوتی ہے سورہ فاتحہ مثلا بغیر سورہ فاتحہ کے پہلی دو رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کوئی صورت تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت نماز کا ایک حصہ ہے اور اگر وہ تلاوت صحیح نہ ہو اور اس میں بعض اوقات اگر ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے معنی ہی بدل جائے تو نماز ہی خراب ہو جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے لہذا ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی پڑھنے کی طریقے کو یعنی تجویز کو بقدر ضرورت حاصل کریں اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کل انتیس حروف اور انتیس حروف ہیں صرف ان میں سے ہر حرف کو ادا کرنے کا طریقہ آدمی سیکھ لے اور اس کی مشق کر لے تو پھر تجویز کا علم بقد ضرورت اس کو حاصل ہو گیا اگر بالفرض کوئی شخص ہر روز ایک حرف کو ادا کرنے کی صحیح مشق کر لے تو انتیس دن کے اندر پورے قرآن کریم کے حروف کا احاطہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے درست کرنے کے نتیجے میں اس کی تلاوت بھی درست ہو جاتی ہے لہذا اس آیت کریمہ میں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد بیان فرمایا گیا ہے تلاوت آیات اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی معمولات میں بھی شامل کریں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی پوری پوری کوشش کریں دوسری چیز جس کے لئے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کی دشواوری کا دوسرا مقصد جو قرآن کریم بیان فرمایا وہ ہے <الْكِتَاب> وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی صحابہ کرام ان کو کتاب کی تعلیم دیں یعنی وہ کتاب جو قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اس کی تعلیم دیں اس کو پڑھائیں اس کو سکھائیں اس کے معنی سمجھائیں یہاں یہ بات قابل غور ہے اور ہر انسان کو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور جن صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ قرآن پڑھائیں اور سکھائیں اس کے معنی سمجھائیں وہ سب قرآن کریم کی زبان یعنی عربی زبان سے پوری طرح باخبر تھے وہ عربی زبان کے ادب سے پوری طرح آشنا تھے وہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے اور ان کو قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان میں سے ہر ایک شخص جانتا تھا قرآن کریم میں جو جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر لفظ کے معنی اس کو معلوم تھے تو محض یہ معلوم کرنے کی ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کہ فلاں لفظ کے کیا معنی ہے مثلا اگر فرض کیجئے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ذالی کی کتاب العرح تو ان کو یہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ظالقہ کے کیا معنی ہوتے ہیں اور ریب کے کی کیا مانا ہوتے ہیں وہ سب اچھی طرح جانتے تھے تو پھر اس کے باوجود فرمایا گیا کہ ان کو پڑھائیں قرآن پڑھائیں ان کو سکھائیں کہ معنی سمجھائیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ ترجمے سے آگے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جو نبی کریم سرورت عالم نے صحابہ کرام کو سکھائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اس کا ترجمہ بے شک معلوم ہو گیا لیکن اس آیت کے اندر کیا کیا احکام پوشیدہ ہے اس سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں اور کن کن معاملات پر روشنی پڑ رہی ہے یہ صرف ترجمے سے بسا معلوم نہیں ہو پاتے لہذا ضروری ہے کہ جس طرح آدمی ترجمہ سیکھے اسی طرح نبی کریم سرو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی جس طرح تشریح فرمائی اس تشریح کو اپنے لیے ضروری سمجھے کہ جب تک وہ تشریح ہمارے سامنے نہ آئے گی اس وقت تک ہم قرآن کریم کا ٹھیک ٹھیک مطلب نہیں سمجھ سکتے اور اس سے ٹھیک ٹھیک نتائج نہیں نکال سکتے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو یات کریمہ ہمیں دے رہی ہے کہ جیسے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ پڑ لیا ترجمہ قرآن کریم کے چھپے ہوئے ہیں تو اس ترجمہ پڑھ لینے سے ہم قرآن کریم کے عالم بن گئے اور اب ہم خود اس قابل ہو گئے کہ ہم براہ راست قرآن کریم سے احکام کا استعمال کر سکیں اس براہ راست قرآن کریم کے احکام کو معلوم کر سکیں اور اپنے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق جو حکم ہمیں سمجھ میں آئے اس کے مطابق خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں تو یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ محض ترجمے کی بات نہیں ترجمہ اگر کافی ہوتا تو پھر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی آپ نے قرآن پڑھایا تو اس کے معنی یہ کہ اس کے معنی بھی سمجھائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو مسائل نکلتے ہیں اس سے جو احکام مستمت ہوتے ہیں وہ صاحب کرام کے سامنے اپنی قول سے یا اپنی فیل سے صاع کرام کے سامنے بیان فرمائے چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم باقاعدہ احتمام کے ساتھ پڑھتے تھے حضرت صادم نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح وعمل و القرآن جمیان جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم کیا یہ ساری چیزیں صاحب کرام نے سیکھی آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اگرچہ عربی زبان سے واقف نہیں ہوں اور میں ترجمہ میرے سامنے موجود ہے میں اس ترجمے کو سامنے رکھ کر سبھی کچھ جان لوں گا اور اس سے جو حکام نکل رہے ہیں ان کے اوپر اپنی رائے زنی کر سکوں گا تو یہ بالکل ہی قرآن کریم کے اس آئت کریمہ کے مفہوم سے بالکل خلاف بات ہے اور یہ بعض اوقات انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے لہذا اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ترجمہ بے شک پڑے لیکن اس ترجمے سے ایک فائدہ تو بے شک یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اس کے جلال اس کے اندر جو آسان قسم کے مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں کائنات کی جن نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے توحید کے جو دلائل بیان فرمائے ہیں نبی وسلم کے رسالت کے اور آخرت کے جو مناظر بیان فرمائے گئے ہیں یہ ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے احکام دیے ہیں جیسا کہ سوریہ بقرہ کے اندر ہی آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس میں عبادات کیا احکام بھی ہیں معاملات کیا احکام بھی ہیں اخلاق اور معاشرت کے احکام بھی ہے تو ان تمام احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا یہ محض ترجمے کے بل پر ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نبی کریم سرورز عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہوئی تشریحات موجود نہ ہوں لہٰذا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور اس سے صحیح نتائج نکالنا یہ محض ترجمے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی معلم اس کی تعلیم نہ دے